<تصفيق> الحمد اللہ رب العالمین و والسلام وسلام علیٰ سعید المرسلین نبی نام حمد علیہ واصحب اجمعین امن طب احمد بحسان الدین بعد باب سترۃ المسلی عنبی جو بن الحارث الحرارث الله تعالى تعالیٰ قال قال رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم لو يعلم بين بیند المصلي ماذا عليه من کان كان ان عرب عین خیر له من ان يمر بين بیندی متفق علیہ و لغلباری و وقاف البزار من وجن آخر اور بعین خریفہ آج ان شاء اللّہ تبارک و تعالی ہم سترے سے متعلق حدیثیں پڑھیں گے سترہ کیا چیز ہے سترا کس کو کہتے ہیں تو یہ سترا اصل میں لفظ ستر سے بنا ہے آپ لوگوں نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا ستر پوشی یعنی پوشی کا مطلب کیا ہوا اپنی جو چھپانے والی جگہیں ہیں ان کو چھپائیے تو ستر استر و مان ہوتا ہے چھپانا اسی لفظ سے ایک لفظ اور بنا ہے جو عام طور سے عربی میں استعمال ہوتا ہے ستار اس کی جمع ستائر آتی ہے اس کا مطلب مطلب ہوتا ہے پردہ تو سترت المسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مسلی نماز پڑھنے والا اپنے سامنے کوئی آڑ رکھ لے جو گزرنے والوں سے اس کو محفوظ رکھ سکے اس کے سامنے سے گزرنے والوں کو والوں سے اس کو محفوظ رکھ سکے اس کی نماز کو کاٹ نہ سکے جیسے کوئی نماز پڑھنے والا کھمبے کو سترا بنا لیتا ہے اور لکڑی کا کوئی بنا ہوا ہوتا ہے جیسے مسجدوں میں عام طور سے رکھا جاتا ہے یا کسی دیوار کو اپنے لیے سترا بنا لیا اسی طرح سے اگر کوئی میدان میں کوئی پڑھ رہا ہے کسی لاٹھی یا بھالے کو اپنے لیے ستھرا بنا لیا کسی پیڑ کو بنا لیا اپنے لیے ستھرا تو اسی کو سترا کہتے ہیں مسلی اپنے اور اپنے سامنے سے گزرنے والے کے درمیان ایک آڑ بنا لیتا ہے اسی کو سترا کہتے ہیں چاہے وہ دیوار ہو چاہے کھمبا ہو چاہے لکڑی کی کوئی چیز بنی ہو پتھر کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو تو اسی کو سترا کہتے ہیں سترے کا کیا حکم ہے شریعت میں سترا نمازی کے لیے سترے کے ساتھ نماز پڑھنا اگر لفظ حدیث پر غور کیا جائے تو वजू پر دلالت کرتا ہے یعنی کہ نمازی کے لیے یہ واجب ہے کہ سترا اپنے سامنے رکھ کر کے بنا کر کے تب نماز پڑھی کیونکہ حدیث کے اندر کئی الفاظ ہیں جو لفظ امر کے ساتھ ہیں سیغ امر کے ساتھ ہیں سیغ امر کے ساتھ مطلب کیا کہ عربی میں لفظ امر کے ساتھ جب کوئی شریعت کا حکم آتا ہے چاہے اللہ کا حکم ہو قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور حدیث کے اگر امر کے ساتھ وہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عمل واجب ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے جیسے ایک لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلو حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ نماز پڑھو مگر سترا کی طرف یعنی نماز نہ پڑھو مگر سترا بنا کر کے یہ لفظ کس پر دلالت کرتا ہے لا الا اللہ سترا کا مطلب کیا ہے یہ لا سلو نماز مت پڑھو مگر کس کی طرف سترا کی طرف یعنی سترا بنا کر کے نماز پڑھو اگر تمہارے سامنے سے کوئی شخص سترا بنانے کے بعد کوئی گزرنا چاہے تو اس کو روکو اس کو روکو کسی کو سامنے سے گزرنے مت دو فلاں تدا آہدنع نہ کسی شخص کو اجازت نہ دو کہ تمہارے سامنے سے گزرے فین ابا فقاتل ہو اگر زبردستی گزرنا چاہے تو اس سے جھگڑ پڑو اسے لڑائی کر لو نماز کی حالت میں اس کو روکو دھکا دو کیوں اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا فعین نہو ایک حدیث کا لفظ ہے جیسا کہ آئے گا آگے کہ کیونکہ وہ شیطان ہے یہاں جو حدیث پڑھی گئی ابھی میں نے پڑھی مستدر حاکم کی روایت ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعین نہو ماہو کہ اس کے ساتھ اس کا شیطان ساتھی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو ترین کہا جاتا ہے ترین یعنی ساتھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کی پوری زندگی ساتھ میں لگا رہتا ہے جہاں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ذکر کرتا ہے بندہ وہ دور ہو جاتا ہے شیطان جہاں ذکر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان ساتھی ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے روکا ہے اسی طرح سے آگے بھی ایک حدیث آئے گی حاکم ہی کی ہے اور صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیستر احد و کمف صلاحطی ولاب سہم کہ تم میں سے ہاں تم میں یا تم یا تم میں سے کوئی شخص ہے اپنی نماز میں سترا قائم کرے گرچہ اپنی تیر ہی کو سامنے گاڑ دے تو یہ لفظ بھی کس پر دلالت کرتا ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے لیسطر یہ سیگا امر غائب کا سیگا ہے یہاں بھی امر ہے کہ کوئی شخص ہے ہاں تم میں سے کسی کو چاہیے کہ سترے کی طرف یا نماز میں سترا قائم کر لے یہ لفظ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے اسی وجہ سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صلات النبی کے اندر ہاں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نمازی کے لیے سترہ قائم کرنا واجب ہے بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اگر بغیر سترے کے نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا کیونکہ واجب کو چھوڑ دے رہا ہے گرچہ یہ سترہ قائم کرنا نماز کے شرائط میں سے نہیں ہے نماز سے ایک الگ چیز ہے لیکن یہ سترہ قائم کرنا واجب ہے اب آپ دیکھیں اس کی خرابی کتنی ہے سترا نہ قائم کرنے کی خرابی کتنی ہے کہ آج ہمیں دین کی معلومات نہیں ہیں نماز کے تعلق سے یا سترے کے تعلق سے معلومات نہیں ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ کہیں وہاں کھڑے ہو گئے کہیں وہاں کھڑے ہو گئے بیچ میں کھڑے ہو گئے ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کے سامنے کوئی چیز نہیں بیس صف میں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور نماز شروع کر دیں گے جب کہ سلیقہ یہ ہے کہ صفے لگی ہوئی صفے بنی ہوئی ہیں جہاں اگلی صف میں جگہ خالی ہو وہیں جا کر کے نماز پڑھیں پہلے اگلی صفوں کو بھرنا چاہیے پھر اس کے پیچھے دوسری صف کو پھر تیسری صف کو بڑا تعجب ہوتا ہے لوگ پیچھے پیچھے آ کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے اور جب سنت پڑھتے ہیں تب بھی کوئی خیال نہیں ہوتا ہے اور صحابہ کر جبکہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ جب اذان ہو جاتی تھی خاص کر کے مغرب کی نماز کی اذان ہوتی تھی تو لوگ جو ہے کھمبوں کی طرف بھاگتے تھے دوڑتے تھے کہ کھمبے کو سترا بنا کے بنا کر کے نماز پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سترا کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کی نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں چاہیے کہ سترے کا اہتمام کریں چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو چاہے تحیت المسجد ہو یا کسی طرح سے فرض نماز ہو سترا قائم کر کے نماز پڑھنا چاہیے اور چونکہ لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے اس لیے لوگ اگر کہیں لوگ سترے کی بغیر نماز پڑھنے کے عادی ہیں اگر کسی نے سترا قائم کر دیا تو امام صاحب پر لوگ اعتراض کر دیں گے سترے کی اہمیت کا جب مجھے اندازہ ہوا تو میں نے اپنے گاؤں میں گیا میں چھٹی پر اور نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے لا کر اپنے سامنے رحل رکھ لیا رحل رکھ کر کے نماز پڑھائی نماز کے بعد جو ہے بجائے اس کے لوگ پوچھتے مولانا آپ نے کیوں رکھا ہے ناراض ہو گئے یہ کون سا آپ نے نیا کام شروع کر دیا میں نے کہا بھائی یہ نیا کام نہیں ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے خود سترے سترا مقرر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کا یہ حال ہے جب علم نہیں ہے جہالت نہیں ہے اور دوسرے لوگ جو ہے اس کو ایک دوسرے انداز سے تعبیر کرتے ہیں کیا کہ جیسے غیروں کے سامنے غیر مسلموں کے سامنے ہندوؤں کے سامنے کوئی چیز بت نما کوئی چیز رکھی رہتی ہے اسی طرح سے لکڑی کا بنا کر رکھ لیا ہے یا پتھر سامنے لا کر کے رکھ رہے ہیں اب اس کو ایک دوسرے انداز سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا جب میں نے ان کو اہمیت بتائی تو انہوں نے ایک لکڑی کا جیسے یہاں مسجدوں میں رکھا ہوتا ہے اسی طرح سے لکڑی کا ایک بنوا کر کے انہوں نے رکھ لیا ایک دوسرے صاحب آئے نیم ملا جس کو کہتے ہیں آدھے پڑھے لکھے انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے غیروں کی طرح سے غیر مسلموں کی طرح سے سامنے ایک چیز رکھ لی ہے اور ایک چیز رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں غیر دیکھا کہ تو کیا کہے گا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں لوگوں میں جہالت ہے تو اس لیے ہمیں سترے کا اہتمام کرنا چاہیے بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے لوگ پوچھیں گے اترے سترے کہاں ملیں گے سنت پڑھنا ہوتا ہے اگر نماز سے پہلے آئے تو مسجد کی دیوار ہے آگے نماز پڑھ لیجیے کھمبے اتنے سارے ہیں نماز پڑھ لیجیے نماز کے بعد کہیں گے نماز کے بعد اتنے سترے کہاں ملیں گے کس نے کہا آپ کو کہ مسجد میں نماز پڑھیں آپ سنت سنت کہاں پڑھنا سنت ہے اگر کوئی آدمی اس طرح سے وقت ہے آدمی گھر جا کر کے پڑھ سکتا ہے تو بہتر اور افضل ہے کہ آدمی سنت گھر جا کر کے ادا کرے تو اس لیے سترے کا معاملہ بڑا اہم ہے اس پر ہے اور اگر ہم سترا مقرر کریں گے تو سامنے سے امام صاحب نے سترا لگا کر کے نماز پڑھی ہاں اس ان کے سامنے سے کوئی گزرے سترا اور ان کے درمیان سے کوئی نہیں گزرے ان کے اس کے بعد سے گزرے گا تو اس لیے ہمیں سترے کا خیال رکھنا چاہیے یہاں پر باب و سترت المسلی کے تحت سب سے پہلی حدیث ابو جوہیم ابن الحارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نمازی کے آگے سے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے اس کے اور سترے کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے مسلی کے آگے سے گزرنے والا شخص مسلی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کے بارے میں جان لے تو چالیس تک کھڑا رہے بزار کی روایت ہے مسرت بزار کی روایت تو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسرت بزار کی روایت ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے اربعین خریفہ چالیس سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ مسلی کے آگے سے گزرنے کو انسان جو ہے نہ گزرے چالیس سال تک گرچہ اس کو کھڑا رہنا پڑے انتظار کے لیے یعنی بہت بڑا گناہ ہے اَن يقف خیر اس کے لیے بہتر ہے کہ چالیس سال تک وہ کھڑا رہے اس سے کہ اس کے سامنے سے گزرے سی بخاری سی مسلم کی روایت ہے اور مسند بزار کی روایت میں چالیس کے بعد اربعین خریفن خریفن کا لفظ ہے خریف کس کو کہتے ہیں سال کو بولتے ہیں موسم خریف ایک موسم بہار آتا ہے موسم خزاں خریف عربی کے مقابلے میں آتا ہے تو خریف سے مراد یہاں پر سال ہے یعنی گویا کہ چالیس سال تک انسان کھڑا رہے آج اس کا اہتمام کہیں بھی نہیں ہوتا ہے خاص کر کے نماز السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ سلام پھیرنے کے بعد لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں کچھ لوگوں کے غلط مفہوم یا غلط بات جو ہے رائج ہے لوگ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین میں جو ہے لوگوں کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ طواف ہوتا رہتا ہے طواف لوگ کرتے رہتے ہیں یہ بھی بات غلط ہے چاہے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو کہیں بھی کسی شخص سے کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرے اور نماز پڑھنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہاں نماز پڑھیں جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو رہا ہو اب لوگ جو ہے طواف کرنے کے بعد دو رکعت جو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی بالکل کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں چاہے طواف کرنے والے ان کے سامنے سے گزر رہے ہوں بہت سارے لوگ جو ہے دو چار آدمی کو ڈیفینس کے لیے کھڑا کر لیتے ہیں کہ تم ہاں ادھر روکے رہو ہاں لوگوں کو نہ آنے دو میں دو اکات پڑھ لیتا ہوں اس طرح سے لوگ کرتے ہیں یہ جہادت ہے اور نادانی ہے نماز پڑھنے والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ان جگہوں پر نماز نہ پڑھے جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہو کوشش کریں بہت ساری جگہیں ہیں آدمی جب پڑھنا چاہے گا عمل کرنا چاہے گا تو اس کے سترا بنا کر کے نماز پڑھا اور کوئی اس کے سامنے سے گزرتا ہے जहां ہاں جہاں تک ہو سکے روکے زبردستی روکے لیکن کچھ لوگ اور بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں دھکا करके निकल کر کے نکل جاتے ہیں اس لیے خیال کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی کے آگے سے قطع نہ گزریں اور احتیاط کریں سوال یہاں پر آگے آئے گا یا بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ نمازی کے کتنے آگے سے گزر نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے کتنے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے جی اگر کسی نے ستنا سترا نہ رکھا ہو ہاں تو اس کے سترے کی جگہ کا خیال کر کے اس کے بعد سے گزر سکتا ہے اور آگے بات آئے گی کہ سترا کہاں ہونا چاہیے کتنا وقفہ فاصلہ ہونا چاہیے اس کا سکر آئے گا اگلی روایت ہے وان عشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت سُئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوتِ تبوک عن سترت المصلی فقال مثل و اخرت الرسلم اخرت مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ غزل تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا یعنی سوال کیا تھا کہ کی مسلی کا سترا کتنا اونچا ہونا چاہیے جواب سے اندازہ ہوتا ہے कि یہ پوچھا تھا لوگوں نے مسلی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا یعنی کیا پوچھا گیا کہ مسلی کا جو سترہ ہے وہ کتنا اونچا ہونا چاہیے اس کی کیا اونچائی ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا آہ, کتنا آسان سمپل آسان سا جواب لوگوں के سمجھنے کے لیے وہ لوگ اس وقت اونٹ کی سواریاں لوگ استعمال کرتے تھے اونٹ کے اوپر پالان رکھا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے فرما دیا کہ تمہاری سواری کا جو پالان ہے اس کے پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بیٹھنے والا ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا بنایا جاتا ہے ہاں اس میں کچھ پوار وغیرہ ڈال کر کے یا کچھ چیزیں ڈال کر کے اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اس کی کوہان پر وہ فٹ ہو جائے اور اس کے پیچھے جو ہے پیچھے اونچی لکڑی کر لگا رکھ دی جاتی ہے یا سیٹ کر دی جاتی ہے تاکہ اونٹ پر بیٹھنے والا شخص جو ہے اس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے پیچھے لڑکنے نہ پائے گرنے نہ پائے تو اسی اونٹ کے اونٹ کے اوپر رکھے جانے والے پالان کے پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے اسی لکڑی کے برابر اونچائی ہونی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے اب اس کا کیا ہے وہ کتنی بڑی لکڑی ہوتی ہے اب آپ لوگ وہ لکڑی تقریبا علماء نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے کہ کتنی ہوتی ہے آج جہاں جہاں اونٹ ہوتے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ تقریبا یہ ایک زراع ہے اس کو کیا کہتے ہیں زراع ہاں عربی میں ذرا کہتے ہیں اس کے ٹو تھرڈ دو تہائی ذرائع یعنی گویا کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے اتنا اونچا ہونا چاہیے یعنی یہاں سے اس کلائی سے لے کر کے کوہنی تک کا جو فاصلہ ہے ایک بالشتے سے کچھ زیادہ یا ایک بالشتے سے سمجھ لیجیے اتنا اونچا ہونا چاہیے آپ آج کے سمجھ آج کے وقت میں یہ سمجھیں کہ جیسے رحل ہے اونچی رحل ہو اس کے برابر یا ٹیشو کا ڈبہ ہے اس کے برابر اونچائی ہونی چاہیے اتنی اونچائی ہونی چاہیے کہ جس کو ہم سترا بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آئی جی اب آگے حدیث آئے گی کہ اگلی حدیث پڑھیے قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدكم ولو اخرجو الحاكم اول حدیث صحیح مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے کہ صبرا ابن معبد الجحنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یا کسی کو یا تمہیں نماز میں سترہ قائم کرنا چاہیے یا عربی کا اسلوب بیان ہے لیستر احد کم یعنی تمہیں ہاں سترہ قائم کرنا چاہیے نماز میں ولو و بے صحم گر تیر گاڑ کر کے تیر گاڑ کر کے یعنی تیر نے آدمی نے گاڑ دیا ایسے تو اونچی چیز ہو گئی کوئی بھی چیز آدمی کے پاس لکڑی ہو بھالا ہو ڈنڈا ہو ایسے گاڑ دے اگر کوئی اس طرح کا سفر کر رہا ہے یا کہیں ایسا اپنا بیگ رکھ دے ہاں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ رکھ دیں اپنی اٹیچی رکھ دے کوئی اس طرح کی چیز سامنے رکھ دے ہاں یا کھمبے وغیرہ ہیں یہ میدان کی بات ہوتی ہے یا आप, आप, گاڑی پہ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو اب عام طور سے کیا کرتے ہیں گاڑی ادھر کھڑی کرتے ہیں نماز ادھر پڑھتے ہیں ہاں ایسی گاڑی کھڑی کریں کہ اس کو سترا بنا لے اس کو سترا بنا لے گاڑی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایسا کیا کرتے تھے کئی روایتیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بہت سارے عناوین اس طرح سے اپنے اس میں عنوان قائم کی ہے باپ کی ہیڈ قائم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سترے اپنی سواری کی طرف جو ہے نماز رخ کر کے نماز پڑھا یعنی اس کو ستھرا بنایا سواری کو ستھرا بنا سکتے ہیں تو گرچہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو یعنی کوئی چیز ایسی ہو پتلی بھی سی چیز بھی ہو لکڑی ہو کوئی چھڑی کوئی ہو گاڑ دیاد اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لوں اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے آگے ایک روایت ہے پہلے اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں اور پڑھ دوں جس کو حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر کیا ہے آخر میں کیا ہے وہاں نبی سعید الخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آخر میں نہیں ہے آخر سے پہلے روایت ہے ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ حدیث ضعیف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلقہ اوجھی عشیہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص سے نماز پڑھے تو اپنے سامنے ہاں کوئی چیز رکھ لے فعلم عصا اگر کوئی چیز نہ پائے تو اپنی لاٹھی کو کھڑی کر دے اپنے اپنی لاٹھی کو کھڑی کر دے فعل یقن فلی خود توحت ملاحم عمر ربی نے اگر کوئی چیز نہ پائے تو اپنے سامنے لکیر کھینچ دے لکیر کھینچنے کے بعد پھر اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اسے نقصان نہیں ہوگا یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ لکیر والی روایت جو ہے صحیح نہیں ہے جو چیز ستھرا بنے گی وہ सी चीज چیز بنے گی ستھرا کھڑی کوئی چیز ہوگی وہ چیز ستھرا بنے گی کوئی اس طرح سے چیز جو آ, سترے کے برابر نہ ہو جتنی ایک بالشتے سے کچھ زیادہ تھوڑا سا اگر اتنی اونچائی نہ ہو تو وہ چیز नहीं نہیں بنے گی تو اس میں لکیر کھینچنے والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں جی. وعن ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المرء, المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرات الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم وله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه نحبه دون الكلب و لابن داوود والنسائي عن ابن عباس نحوه دونہ آخری ہی وقد المرۃب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور مختلف کتابوں کی مختلف الفاظ یہاں پر نقل کیے گئے ہیں اس میں کیا ہے حضرت ابو عظر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دے گی کاٹ دیں گے یا کاٹ دے گی جب کہ اس کے سامنے ہاں پالان کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو یعنی سترا نہ ہو جب اس کے سامنے سترا نہ ہو تو آدمی کی نماز کو قطع کر دے گی کاٹ دے گی کیا کیا چیزیں المرعتو عورت و اور گدھا اور کالا کتا الحدیث ایک لمبی حدیث ہے اور ایک لفظ اور ہے الکلب الاسود الشیطان یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کالے کتے کا لفظ آپ نے یعنی کتے کے ساتھ اس کی کالی صفت جو آپ نے ذکر کی ہے کہ کالا کتا ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے یا شیطان کالے کتے کی شکل میں ہوتا ہے یا کالا کتا شیطان نما ہوتا ہے اس کی شکل صورت بڑی بھیانک اور عجیب سی ہوتی ہے بالکل کالا عام طور سے بالکل کالے کتے نظر نہیں آتے ہیں کوئی دوسرا رنگ ہوتا ہے اس میں مکس رنگ ہوتا ہے بالکل کالا کتا یہ عجیب و غریب ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں اگر کوئی شخص اپنے سامنے سترا نہیں رکھتا ہے سترا قائم نہیں کرتا ہے تو ان تین چیزوں کے گزرنے سے آدمی کی نماز کیا ہوگی کٹ جائے گی قطع ہو جائے گی کیا سبب ہے اس میں تینوں حدیثوں کے یا تینوں چیزوں کے اندر اگر غور سے دوسری حدیثوں کو ملا کر کے سمجھا جائے تو اس میں بات سب کے ساتھ شیتان والی بات سمجھ میں آئے گی شیطان والی بات سمجھ میں آئی کیسے جیسے عورت کے بارے میں عورت کے بارے میں ہے کہ جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اشرف علیہ شیطان کہ شیطان اس کے چکر میں اس کے پیچھے پیچھے لگتا ہے اسی طرح سے ہاں عورت کے ساتھ ایک اور قید آگے لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ بالغہ عورت ہو اگر کوئی چھوٹی بچی سامنے سے گزر جاتی ہے تو نماز ختہ نہیں ہوگی نماز کٹے گی نہیں تو بالغہ عورت بڑی عورت جو ہے گزرے تو ایسا ہوگا تو شیطان کا وہ معاملہ ہوتا ہے اسی طرح سے گدھے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ گدھا جو ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے تو آواز نکالتا ہے اسی وجہ سے گدھے کی آواز سن کر کے کیا کہنا چاہیے آ? اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من تو شیطان گدہ شیطان کو دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کے ساتھ بھی کسی نہ کسی نہ شیطان کا تعلق ہے اسی طرح سے قلب اسود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ شیطان ہے تو شیطان کے سامنے سے گزرنے سے یا شیطان جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کے گزرنے سے آدمی کی نماز کیا ہو جاتی ہے نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے آدمی کی نماز کٹ جاتی ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اس نماز نمازی کے نماز کو کاٹ دیتی ہیں یہ تین چیزیں تو اس حدیث کے مفہوم کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ کاٹنے سے مطلب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے آدمی کی نماز سے خوش و خو ختم ہو جاتا ہے خوش و خو ختم ہو جاتا ہے عورت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے عام طور سے ایسا کم ہوتا ہے ورنہ عام جگہوں میں اگر جیسے حرم شریفین ہے وہاں اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو امکان ہوتا ہے کہ اور سامنے سے گزر جائے باقی اور جو کت گدھے اور کتے کا معاملہ ہوتا ہے عام طور سے اس کا معاملہ کہاں پیش آتا ہے میدان میں یا باہر وغیرہ کہیں آدمی سفر پر ہے تو پیش آتا ہے تو کچھ علماء نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ آدمی کا خوشو اور خضو ختم ہو جاتا ہے خیال بڑھ جاتا ہے نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے بعض لوگوں نے ہاں ایک دوسرا مطلب لیا ہے کیا مطلب لیا ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی اور مسلی کو نماز دہرانی پڑے گی جیسا کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آد السلاۃ و اسودی صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے صحیح بہتبان اور صحیح بن خزیمہ کی یہ روایت ہے اور اس خیال کو اس خیال کو صاحب اکرام میں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس ابنِ عمر رضی اللہ عنہ اجمعین نے اور اسی طرح سے تابعین میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی طرح سے امام محمد بن ال رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعد کے لوگوں میں سے امام شوقانی اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سے اپنے سامنے ستھرا قائب نہیں کرتا اور اس کے سامنے سے بالغہ عورت یا اسی طرح سے کتا کالا کتا اور ہیمار گزر جاتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی نماز توڑ کر کے اس کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی اور یہی موقف صحیح ہے یہی موقف درست ہے کیوں اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں خوشو اور خوضو کم ہو جائے گا یہ خوشو اور خوضو کم ہونے والی بات تو کوئی شخص سے گزرے گا تو سامنے سے آدمی کو خوشو خو بڑھ جائے گا کوئی بھی شخص سے گزرے گا کوئی چیز گزرے گا اگر آدمی زیادہ توجہ نہیں کر رہا ہے پھر بھی سامنے سے گزرنے سے کچھ کچھ فرق پڑتا ہے نماز میں تو پھر جب کسی کے بھی گزرنے سے نماز میں فرق پڑتا ہے اور کمی واقع ہو جاتی ہے آدمی کا خوش و یا توجہ آدمی کی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا تو ایک حدیث اور لوگوں نے پیش کی جو لوگ کہتے ہیں کہ برکت کم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ایک حدیث اور لے آئے ہیں جو کہ حدیث ضعیف ہے آگے آئے گی وہ حدیث ضعیف حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے کہ لا لائق شیون کہ نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹے گی نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹے گی کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث بعد کی ہے اور نماز کو کاٹ دینے والی حدیث کیا کہتے ہیں پہلے کی ہے لہٰذا یہ والی حدیث کہ نماز کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی ہے یہ حدیث پہلی حدیث کو کینسل کرنے والی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے بھی گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی جبکہ یہ حدیث شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو کیا کہا ہے ہاں کہ نماز کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی ہاں یہ حدیث ضعیف ہے اولن لیکن بعض کچھ لوگوں نے کچھ دار پتنی کی ایک روایت ہے جس سے اس حدیث کو ضعیف حدیث کو قوت ملتی ہے تو لوگوں نے اس حدیث کو حسن درجے تک پہنچایا ہے کیا سمجھے آپ کہ کچھ لوگوں نے لا لائق اصلاۃ شعن والی حدیث کو کہا ہے کہ یہ پہلی حدیث کو کینسل کرنے والی ہے جبکہ کینسل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کو کینسل کرتی ہے منسوخ کرتی ہے اس کے حکم کو ختم کرتی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہوں کوئی ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث کو کینسل نہیں کر سکتی دوسری بات یہ ہے کہ کوئی حدیث اس وقت کینسل یا ناسخ ہو سکتی ہے جب کہ یہ پتہ چلا پتا چلتا ہو کہ وہ حدیث پہلے کی ہے اور یہ والی حدیث بعد کی ہے یہ بھی نہیں پتا ہے پہلے اور بعد کی کے بارے میں پتہ کبھی کبھی ایسا ایک ہی حدیث کے اندر ہوتا ہے یہ ناسخ اور منسوخ والی بات جو ہے کبھی کبھی ایک ہی حدیث کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جیسے ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن تو نہ زیارت القبور فضورا کہ میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا یہ کیا بات کیا ہوئی کہ قبروں کی زیارت منع ہے پہلے منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر اسی حدیث کے اندر میں اسی حدیث کے اندر ہے کہ فضور ہوا. کہ قبروں کی زیارت کرو کیوں اس لیے کہ آخرت کی یاد اس سے تازہ ہوتی ہے قبرستان پہ کوئی شخص جاتا ہے تو وہاں آخرت کو یاد کرتا ہے تو حدیث ناسخ اور منسوخ کے لیے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو منسوخ حدیث ہو رہی ہو وہ پہلے کی ہو ناسخ حدیث کیا ہو کینسل کرنے والی حدیث جو ہے وہ بات کی ہو اس حدیث میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون پہلے کی ہے کون بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی حدیث کو منسوخ کرنے کے لیے اس وقت منسوخ کیا جاتا ہے جب کہ یہ دونوں پہلے والی باتیں اگر کیا کہتے ہیں امکان نہ ہو تو یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اگر صحیح حدیث کے درجے میں ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہے کہ نہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں گے تو عمل ممکن سا نظر آ رہا ہے کیسے ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی ہے یہ عام حدیث ہے خاص حدیث کیا ہو گئی کہ سوائے ان تین چیزوں کے گویا کہ یہ تین چیزیں ہیں ایسی ہیں جس سے نماز آدمی کی قطع ہو جائے گی باقی اور چیزوں کے گزرنے سے نماز میں کمی واقع ہوگی نماز باطل نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ کسی کو کوئی کس سوال کرنا فائم بھائی جی ہوں ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ یہ حدیث ہیں یہ حدیث ہیں اور حدیث کا حکم ہر جگہ کے لیے ہے چاہے حرم ہو مکہ ہو یا مدینہ ہو مسجد نبی ہو یا ہے مسجد حرام ہو بھیڑ بھاڑ گرچہ صحیح ہے اپنی جگہ پر لیکن بھیڑ بھاڑ میں نماز پڑھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے اور گزرنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر گزرنے والے کو معلوم ہو جائے تو چالیس سال تک کھڑا رہے نمازی کی نماز کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی دو تین منٹ میں اگر اسپیڈ والا ہے تو ہاں دو ہی منٹ میں خپ لو ہاں پانچ منٹ رکھ لیجیے چالیس منٹ میں تو کوئی نماز نہیں پڑھے گا چالیس منٹ کوئی پڑھے رک جاؤ ہاں دو منٹ تین منٹ میں کون سی گاڑی چھوٹی جا رہی ہے لیکن اصل میں ہمیں جلدی ہوتی ہے اس لیے جو ان کے آگے سے گزرے ادھر سے گزرے ادھر سے گزرے جی سترا اگر ہے سترے کے بعد سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں اندر سے گزرا تب کیا کہتے ہیں سترے کا جو ہے وہ توڑ دیا اس نے جیسے ہاں سترا نہ رکھے لیکن یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص सूत्रा رکھے تو اس کا حکم کیا ہے سترا کر کے سامنے کر کے نماز پڑھا اس نے اپنی طرف سے وہ کیا پھر اگر سترے اور اس کے درمیان سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کا کام کیا ہے گزرنے دینا ہے نہیں گزرنے دینا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سترا نہیں رکھتا ہے, تو گویا کہ اس کے سامنے سے اگر یہ چیزیں گزریں گی تو نماز پتہ ہو جائے گی سمجھ اگر سترا رکھا تو پھر سترے کے ساتھ اس کو ڈیفنس کرنا ہے دفاع کرنا ہے اپنا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے آپ کوئی سامنے سے گزرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے قریب ہو گئے آگے ہو گئے گزرنے والا پیچھے سے گزر گیا جی اگر غیر اختیاری ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا خاتون کو گناہ نہیں ملے گا اگر اختیاری طور پر گزر گئی لیکن اس کی نماز قطع ہو جائے گی دماز دماز جائے جی ہاں نماز لوٹائے نماز گا ہم، ہم جی عورت, جی عورت, عورت ہو یا مرد ہو اس کو روکنا ہے جہاں تک ہو سکے آدمی اس کو روکے ابھی ابھی گزری فقاتل ماحو ترین لائی جھگڑ پڑو چاہے عورت ہو یا مرد ہو اس کو روکنا ہے جی ارے کبھی کبھی ایسا ہرمین میں تو نہیں رکتے ہیں ہرمین میں نہیں رکتے ہیں جی بہرحال یہ ایک اشکال ہے اس پر جو ہے علماء کے راؤ رائے وغیرہ کا دیکھیں گے جو آپ نے وہ کیا ہے کہ جب ہم نے صترا مقرر کیا سترا کے کے مقرر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو ان تینوں چیزوں میں سے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ نقصان ہوگا دیکھیے تو جو ہے اس میں پہلی روایت جو بتائی گئی کہ سترہ مقرر نہیں کیا تو گزرا تو نماز پتہ ہو جائے گی لیکن اگر سترا مقرر کیا تو ہمیں کیا حکم ہے علماء کے انشاءاللہ یاد دلائیے گا تو اس مسئلے پہ جو بتائی گئی ہے اس میں گزرنے پڑھنے نماز پڑھنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو جی دیکھیے سلاۃ المرع المسلم ہے انََساشق ان الرجال کہ جو حکم ہے اب اس میں آپ دکھائیے ہم کو ہاں جتنے بھی جو ہے سترا مقرر کرنے والی جو حدیثیں ہیں کہیں بھی عورتوں کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے لا تو سلو اللہ اللہ سترہ علی سطح راحدکم تو جو حکم ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور وہی حکم عورتوں کے لیے ہے وہی کیونکہ نماز کا مسئلہ ایک ہی ہے چاہے پڑھنے والی نماز نماز پڑھنے والی عورت ہو یا مرد ہو کیونکہ جو وجہ علماء نے ذکر کی ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے شیطان لگا رہتا ہے اسی طرح سے گدھے کے ساتھ والا معاملہ بھی ہے اور گزرنے والے کے ساتھ بھی تو قرین جو ہے قرین قرین کیا عورت کے ساتھ نہیں ہوگا قرین جو ہے عورت کے ساتھ بھی ہوگا عورت کے ساتھ اس کے اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا تو یہ گویا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ چیز آئی ہے یہ خصوصیت کے ساتھ چیز آئی ہے کہ اگر عورت ہو یا مرد ہو اس کے سامنے سے اگر یہ تین چیزیں گزریں گی تو نماز پتہ ہو جائے گی بہرحال نماز دہرا لی جائے گی اسی میں بہتری ہے اسی میں افضلیت جی. اس ہے سوال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اور اسی چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دلیل بنایا کہ تم لوگوں نے تو جو ہے ہم کو ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے ساتھ شامل کر دیا جبکہ میں نماز پڑھتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے لیٹی رہتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعتبار سے اشتہاد ہے اشتہاد کیسا کہ جو انہوں نے کہا کہ तुम लोगों تم لوگوں نے تو ہمیں और گدھے ہو کے اور کتے کے ساتھ شامل کر دیا یہ ان کا اپنا خیال ہے رد کیا ہے انہوں نے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ فرق ہے دونوں میں دونوں میں فرق ہے کہ عورت ایک لیٹی ہوئی ہے گھر میں گھر کی عورت ہے لیٹی ہوئی ہے سامنے یہاں پر گزرنے کی بات ہے حدیث میں کیا لفظ ہے گزرنے کی بات ہے وہ پہلے سے لیٹی ہوئی ہے فرق ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں کیونکہ عورت یہاں باہر نہیں نکلی اب عورت گھر سے باہر نہیں نکلی اور گھر سے جب باہر عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ وجہ اور سبب بیان کیا گیا ہے فرق ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سونے میں اور جاگنے میں فرق ہے سونے میں اور جاگنے میں فرق ہے گویا کہ نبی وسلم سترا بنا لیا کرتے تھے ان کو تو اس طرح سے حالات اگر ہو تو کر سکتے ہیں لیکن یہ عام یہ حکم جو ہے یہ باہر کا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے واقعہ ہوتا ہے تو نماز آدمی دوہرا لیتا چلے وانبی سعید الخری رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین حدیثیں مختصر سی اور ہیں پڑھ لیتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عہد کم الشعن یسترحمن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سے کسی چیز کو اپنے لیے سترا بنا کر کے جس کو لوگوں سے اپنے لیے آڑ بنائے اور نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص فاراد احد العدتاز بہ ندی کہ اور کوئی پھر چاہے کہ اس کے سامنے سے گزر جائے فل یدفا ہو تو اس کو کیا کرے یدفا دفاع اطفا مانے کیا ہے ہاں رو کے دھکیلے آپ دروازوں پر لکھا ہوتا ادفع پش تو اس کو کیا کریں ڈھکیلیں اتفا اس کو ڈھکیلیں ایسے مطلب اشارہ کریں ہاتھ سے تو خود ہی رک جائے گا ہاں فلی اب یہاں پر معاملہ آ گیا ہے کہ اگر روکنے کے باوجود اگر وہ زبردستی گزرنا چاہتا ہے اب یہ مومن کا شیوا نہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز جاننے کے باوجود بھی کہ آدمی نماز پڑھ اب گزر ہے اب کیا ہے اب شیتانی کام کر رہا ہے فلی قاتل ہو کا مطلب یہاں پر تلوار نہ نکالے گولی بندوق نہ نکالے بلکہ جو ہے اس سے جھگڑا کر لے تو پڑے گا فعین نہ ہو نیت توڑنے سے کیا مراد ہے آپ کی یہ بتائیے جی تو یہ ہاتھ اگر چھوڑ دیں گے تو نیت توڑنا ہو جائے گا یہ بھائی اپنی نماز کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں شیتان سے روکنا چاہتے ہیں نماز ہاں تو اس لیے جو اس سے لائی جھگڑا ہاں دھکیل کے ایک پھیٹ مار دے یہ چاہتے ہیں آپ یہ مطلب ہے اس کا اس سے نماز جو ہے آدمی اپنی نماز کی حفاظت کے لیے اگر اس طرح سے کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی آپ پچھلے پچھلے ہی درسے میں پڑھایا ہے آپ نے کہ سانپ کو مار دے آدمی اسی طرح سے اور نماز کی حالت میں اماما کو اماما رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اپنی نمازی کو اٹھا کر کے نماز پڑھتے تھے تو نیت ٹوٹتی تھی کہ نہیں وہاں ٹوٹتی تھی تو نیت توڑنا اس کو نہیں بولتے ہیں ہاں جی فلیت فاؤفین اب فل قاتل و فعین نہ ہو اگر انکار کرتا ہے تو ہاں اس سے جھگڑ لیں کیونکہ وہ شیطان ہے حرم میں یہ حدیث میں نے بیان کر دی جب مدینہ شریف میں پڑھتے تھے ہاں تو باہر کے لوگ حاجی لوگ بہت سارے آتے تھے ایک بزرگ حاجی صاحب تھے وہ بہت ناراض ہے میرے پاس یہ کیا آپ لوگ نئی نئی بات بتاتے ہیں ہاں نماز میں آدمی جو ہے جھگڑا کرے گا کہ نماز پڑھے گا نماز اس کی رہے گی کہ چلی جائے گی انہوں نے کہا بھائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں اپنی طرف سے ارے پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ حدیثیں لے آتے ہیں اس طرح کہ جب نہیں معلوم لوگوں کو یا اپنے خیال اور مزاج کے موافق حدیث نہیں ہے ہاں تو اس حدیث کو کیا کریں گے رد کر دیں گے نہیں مانیں گے اور انہوں نے قاعدہ بھی بنا رکھا ہے جو ہمارے مسلک میں جو چیز ہے جو حدیث ہے وہی صحیح ہے چاہے حدیث کے موافق ہو یا مخالف ہو حدیث کو ہم اپنا کچھ کر لیں گے حدیث کو کیا کریں گے بول دیں گے کینسل ہے یا کہہ دیں گے حدیث جو ہے آپ لوگ سمجھے نہیں ہیں حدیث کا دوسرا مطلب ہے اس طرح سے اس کی اس کو اس کی تعویل کر لیں گے بنا ڈالیں گے اس کو کیا اس کا مطلب یہ ہے گھما پھرا کر لیں کر لیں گے اور وفی روایت القرین ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے قرین ہے یعنی شیطان ہے اگلی حدیث ہے ایوان ابھی اور اس کو میں بتا چکا ہوں جو لکیر کھینچنے والی حدیث ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے وانبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائق مستطاطم کہ نماز کو کوئی چیز توڑے گی نہیں جہاں تک ہو سکے تم اپنا دفاع کرو تو یہ حدیث اس حدیث کا جواب بھی دیا جا چکا ہے کیا جواب ہے فہیم صاحب اس حدیث کا چلی بتائیے نماز توڑی... نماز کوئی چیز نہیں ہی. ہاں ایک, ایک جواب بتائیے پہلے ایک نمبر کیا بتایا تمہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ اس حدیث سے لوگ کیا دلیل پکڑتے ہیں یہی بتائیے آپ ہاں ممتاز بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ناسک ہے پہلے والی حدیث جو ہے کہ نماز کو تین چیزیں توڑ دیتی ہیں یہ منسوخ ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا آپ بتائیے آپ جی بھائی بتائیں گے ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے تو ضعیف حدیث سے کوئی صحیح حدیث کینسل نہیں ہوتی اور اگر مان لیا جائے کہ حدیث حسن درجے تک جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے کہ حسن درجے تک ہے تو اس کا جواب کیا جواب ہوگا ہاں ناسک منسوخ کے لیے یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ کون سی پہلے کی اور کون سی بات کی ہے اور یہ پتہ نہیں حدیث کے الفاظ سے پتہ تاریخ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون پہلے کی اور کون بات کی ہے تو پھر دونوں میں عمل کیسے ہوگا ایک عام حدیث ہے اور ایک خاص حدیث ہے یہ حدیث عام ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی ہے نماز کسی چیز سے باطل نہیں ہوتی ہے سوائے ان تین چیزوں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان تین نماز کاٹنے کا مطلب کیا ہے قطع کرنے کا مطلب کیا ہے دو معنی بتایا گیا ہے ایک معنی کیا بتایا گیا ہے کہ خوشی خزو ختم ہو جائے اس سے نماز میں کمی واقع ہو جائے گی ہاں تو اس کا جواب دوسرے لوگوں نے کیا دیا ہے کہ نہیں نماز باطل ہو جائے گی कमी کمی تو کسی بھی چیز کے گزرنے سے ہوگی ٹھیک ہے تو سترے کے مسائل में میں गए और اور جب سے میں نے یہ ساری حدیثیں پڑھی ہیں اپنی طبیعت بتا رہا ہوں کہ بغیر سترے کے میں نماز پڑھتا ہوں تو میری عجیب کیفیت ہوتی ہے یا اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگا اور وہ اٹھ کر کے چلے گئے تو کبھی کبھار میں ایسا کر کہ اگر قریب میں کوئی سترا ہے تو ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہوں اور کہہ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں میں پیچھے پڑھ رہا ہوں ہاں آپ اٹھ چلے گئے تو ایک قدم بڑھ کر کے آگے اپنا سترا لے سکتے ہیں کیونکہ سترہ لینا نماز میں سے ہے نماز کے احکام میں سے ہے نماز کی واجبات میں سے ہے یعنی خارجی چیزوں میں سے نماز سے متعلق ہے یہ. اس کو نماز اس کو نہیں کہیں گے کہ نماز میں آدمی چل رہا ہے جی جی نماز پڑھنے والے کو سترا آدمی خیال کر کے نماز سامنے والے کو سترہ بنائے کہ وہ آدمی کس مطلب رکعت میں ہے کیا ہے کہ آپ کی نماز ختم ہونے تک جو ہے آپ کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا اس میں بھی کسی آدمی کو نماز بنانے میں بھی تھوڑا سا دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں گے تو خوشوخصو اس سے کیا کہتے ہیں ختم ہوتا ہے اور آگے نماز پڑھنے والے کو اٹھتے وقت خیال کرنا چاہیے اٹھتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ کوئی سترا بنا کر کے تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے مجھے اگر سترا بنا کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی کو تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک دو منٹ لگے گا ہاں بار بار اس کو گھوم کر کے دیکھے نا کہ ہاں تشہد میں ختم کیا کے نہیں جی جی نہیں اس میں جو ہے سوال ان کا ہے یہ کہ اگر دیوار سامنے سامنے دیوار پہ آئینہ رکھا لگا ہوا ہے تو وہاں پہ ہم دیوار کو سترا بنا سکتے ہیں کہ نہیں وہاں پر سترا نہ بنائے اس سے آپ کی نماز میں خلل واقع ہوگا ایک بات اور رہ گئی ہے ہاں اس میں یہاں پر حافظ الجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نہیں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے سجدے اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور سجدے کے درمیان اپنے سجدے کے درمیان اور سترے کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی جگہ کا فاصلہ رکھتے تھے اپنے سجدے کے درمیان اور سترے کے درمیان تو گویا کے جہاں سجدہ مسلی کرتا ہے سجدہ کرتا ہے وہاں سے سترہ کتنی دور پر ہونا چاہیے یہ سمجھے کہ ایک ڈیڑھ بالشت کے مطابق، یعنی ایک ذرا سمجھ لیجئے اتنا ہونا چاہیے جہاں سے بکری گزر سکے دیکھیے اب یہ چیز ایسی ہے جو بالکل عالمی ہے اور آفاقی ہے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نہ کوئی سینٹی میٹر تھا نہ میٹر تھا نہ کوئی کیسے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو عام طور سے چیزیں تھیں استعمال ہونے والی انہی میں سے کہیں ذرا بتا دیا کہیں اونٹ کے اونٹ کے پالان کی لکڑی بتا دیا کہیں اس طرح سے بتا دیا ہاں تو ایک بکری کی گزرنے کی جتنی جگہ ہو سکتی ہے اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے معلوم کیا ہوا کہ اگر وہاں وہ بھائی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کھمبا ان کے لیے سترا نہیں بن سکتا یہاں تک کہ یہ پچھلے پیچھے والی سب جو ہے یہاں کی یہ والی سب اس کے لیے سترا نہیں بن سکتے کیونکہ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے بہت زیادہ فاصلہ ہے تو اگر آدمی اس کو سترا بنانا چاہتا تھوڑا سا ایک قدم آگے آ کر کے سترا بنا جی ہاں اگر سترا کسی کسی نے نہیں قائم کیا ہے تو جیسے ابھی بتایا گیا کہ جیسے نمازی ہے نمازی کے بعد اس کے سجدے کی جگہ ہے سجدے کی جگہ ایک بکری گزرنے کی جگہ کو چھوڑ کر کے آدمی آپ یہ سمجھیں کہ پچھلی سب میں نماز پڑھا تو ایک شخص سے گزر سکتا ہے دوسروں کو نماز پڑھیں گے وہاں کوئی سامنے گزر رہا ہے دیکھتے نہیں نماز پڑھ رہے دکھائی نہیں دیتا امام صاحب جو ہے لوگوں کے سامنے سے گزر جاتے گلتی اپنا کریں گے غلط امام صاحب کو ٹھہرائیں گے جی آپ کو ہاں یہ حدیث بھی جو ہے یہاں پر ہونی چاہیے اور یہ ذہن میں بات آئی تھی اس میں یہ ہے کہ حدیث ہے ہاں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اور غالباً حدیث کا لفظ بھی ہے کہ سطرت الامام سطرت المسلیم کہ امام کا سطرہ جو ہے مسلیوں کا سطرہ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن کی حدیث بھی ہے کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالباً عرفات میں نمیرہ میں مقام نمیرہ میں نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی نے اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے آئے اور گدھی کو چھوڑ دیا اور بعض صفوں سے گزر کر کے جماعت میں شامل ہوئے تو کہتے ہیں کہ کسی نے انکار نہیں کیا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے تو امام کا جو سترہ ہے وہ مسلی کا سترہ ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر امام کے سامنے سترا ہے امام سترے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے صفوں کے بیچ سے اگر ضرورت پڑے تو آدمی گزر سکتا ہے آدمی گزر سکتا ہے مثلاً اب ویسے ٹہلنے کے لیے نہیں لیکن اگر گزر گزرنے کی ضرورت پڑے ہاں تو گزر سکتا ہے جیسے ادھر کے خالی ہے ادھر کوئی وہ نہیں ہے تو آ کر کے مکہ وغیرہ میں جی اور مکہ میں جیسے ہے کہ جماعت ہو رہی ہے کہیں آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو آپ مسلّ کے نمازیوں کے شخص کے بیچ سے گزر کے آگے کہیں جگہ لے سکتے ہیں آخری سوال وقت بہت ہو گیا جی صاحب میں دو جس میں رشت زیادہ ہوتا ہے ہوں نہ پڑھیں نہ پڑھیں دیکھیے اب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی, کی پڑھنا سنت ہے لیکن اگر طواف ہو رہا ہو بھیڑ بھاڑ ہو کہ آپ کا خوشوخذ برقرار نہیں رہے گا آپ کا سترہ قائم نہیں رہے گا تو وہاں نماز پڑھنا نہیں چاہیے منع ہے اس جگہ پر نماز پڑھنا تو آدمی حرم میں اگر اس کے پیچھے مقامی ابراہیم کے پیچھے کہیں جگہ ملتی ہے اس کو تو وہاں پڑھ لیں نہیں حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں ادا ہو جائے گی وہ جہاں جس کو جگہ مل جاتی ہوں, ہاں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے. وہاں بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے ہاں تو گزرنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے اور نماز پڑھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پڑھے جہاں ستھرا ہو یا کسی آدمی کے پیچھے پڑھے اور اگر کوئی گزرتا ہے اس کو روکے آگے سے اور آگے سے گزر جائے پیچھے سے گزرے ٹھیک ہے چلیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی وحمد اللہ علیہ وسالین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ برحمٰ